اور جب تم نے کہا اے موسا ہم سے تو ایک کنی پر ہرگز صبر نہ ہوگا تو آپ اپنی رب سے دعا کیجئے کہ زمیں کی اگائی ہوئی چیزیں ہمارے لیے نکالی کچھ ساگ اور ککڑی اور گہوں اور مسور اور پیاز فرمایا کیا ادن چیز کو بہتر کے بدلے ماندتے ہو اچھا مصرہ کسی شہر میں اترو وہاں تمہیں ملے گا جو تم نے مانگا اور ان پر مقرر کر دی گئی خواری اور ناداری اور خدا کے غزب میں لوٹے یہ بدلہ تھا اس کا کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے اور ان باق کو ناہک شہید کرتے یہ بدلہ تھا ان کی نافرمانیوں اور حد سے بڑینی کا